خود حملہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے اندر ان کی زوال یافتہ قومی نفسیات کے تحت ایک ایسا ظاہرہ پیدا ہوا ہے جو غالباً تحلیل حرام یعنی حرام کو حلال کر لینے کی سنگین ترین صورت ہے اور یہ ظاہرہ خود بمباری یعنی سوسائڈ بامبنگ کا ظاہرہ ہے یعنی مفروضہ دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے اپنے آپ کو بم سے اڑا دینا ایک حدیث میں اس قسم کے ظاہرے کی طرف ان الفاظ میں پیشن گوئی کی گئی ہے یوسم نہا بغیر اسمہ یس یعنی ان کو دوسرا نام دے کر اس کو حلال کر لیں گے بہوالا سنن عدارمی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو یہ طریقہ بلا شبہ شرعی کے مطابق ایک حرام فیل ہے کچھ علماء نے بطور خود خود کش بمباری کے اس فیل کو استشحاد, یعنی طلب شہادت کہہ کر جائز قرار دیا ہے مگر اس قسم کا استدلال گناہ پر سرکشی کا اضافہ ہے اس قسم کا کوئی بھی خود ساختہ فتویٰ خود کش بمباری جیسے سراہتن ناجائز فعل کو جائز قرار نہیں دے سکتا ایک حدیث اس معاملے میں قطعی حکم کی حیثیت رکھتی ہے یہ حدیث مختلف کتابوں میں آئی ہے مثلاً صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار باسٹھ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو بارہ مسند احمد حدیث نمبر آٹھ ہزار نوے وغیرہ ان مختلف روایتوں کے الفاظ تقریباً یکساں ہیں روایت کے مطابق صاحبی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے ہمارے ساتھ ایک شخص تھا جو ایمان لا چکا تھا اس کا نام خزمان خزمان تھا جنگ ہوئی تو یہ شخص شدید طور پر لڑا لوگ اس کے بہادری کی تعریف کرنے لگے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ اہل جنن جہنم میں سے ہے ان نہ لوگوں کو آپ کے اس قول پر یقین نہیں ہوا آپ نے کہا کہ جا کر اس کی تحقیق کرو جب لوگوں نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جنگ میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا تھا پھر زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے اپنے آپ کو خود اپنے ہتھیار سے ہلاک کر لیا فقط اللہ جب آپ کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام میں خودکش مطلق حرام کی حیثیت رکھتی ہے حتیٰ کہ کوئی شخص بظاہر پیغمبر کا ساتھی ہو اور وہ غزوہ میں لڑ کر بہادری دکھائے لیکن آخر میں وہ اپنے آپ کو خود اپنے ہتھیار سے مار کر اپنا خاتمہ کر لے تب بھی اس خودکش کی بنا پر اس کی موت حرام موت قرار پائے گی کسی بھی عذر کی بنا پر اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا اگر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اور وہ لڑتے ہوئے مارے جائیں تو یہ جائز ہے لیکن خسدن اپنے جسم کے ساتھ بم باندھنا اور مفروضہ دشمنوں کے درمیان جا کر بم کا دھماکہ کر دینا جس میں وہ آدمی خود بھی مرے اور دوسرے بھی مارے جائیں یہ طریقہ صلاحتََ خود کا طریقہ ہے اور وہ یقینی طور پر اسلام میں ناجائز ہے اہل ایمان کے لیے حملے کے خلاف جنگ کرنا جائز ہے اور اگر وہ مقابلہ کرنے کی حیثیت میں نہ ہو تو اس کے بعد ان کے لیے کرنے کا جو کام ہے وہ صبر ہے نہ کہ خود کش حملہ مگر اس معاملے میں وہ موجودہ مسلمانوں کا ابسیشن اتنا بڑا ہوا ہے کہ کوئی اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں